जा गजल मीर अनीस आवाज़ो पेशकिश राहिल फारूक سدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو پڑھے دروت نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو خیال صنعتیں سانے ہے پاک بینوں کو کمال فکر بھی شاید ہے پاک بینوں کو یہ خاک تخت ہے ہم بوریا نشینوں کو لہد میں سوئے ہیں چھوڑا ہے شہ نشینوں کو قزا کہاں سے کہاں لے گئی مکینوں کو یہ جرنیا نہیں ہاتھوں پہ ظوف پیری نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو غلط یہ لفظ وہ بندش بری یہ مضمون سست ہنر عجیب ملا ہے یہ نقطہ چینوں کو نہیں خبر انہیں مٹی میں اپنے ملنے کی زمین میں گاڑ کے بیٹھے ہیں جو دفینوں کو بشر کو چاہیے دنیا میں اس کے حسن سے عشق کہ جس نے خلق میں پیدا کیا حسینوں کو جہاں سے اٹھ گئے جو لوگ پھر نہیں ملتے کہاں سے ڈھونڈ کے اب لائیں ہم نشینوں کو نظر میں پھرتی ہے وہ تیرگی و تنہائی لہج کی خاک ہے سرما مال بینوں کو خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو